گھر سے نکالنے کی اور کس نے نکالا بھائی ہیں اور لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا گھر میں آپس میں اکثر و بیشتر مطلب کوئی نہ کوئی بچے ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے آپ کے والدین نے روکا دی کہ ہمارے جگڑ کے ٹکڑے کو جو ہے آپ ہمارے گھر سے مطلب جدا کر رہے ہیں نہیں وہ خود شامل تھے والدین خود شامل تھے شادی آپ کی ہوئی ہوئی ہے بچے وغیرہ بھی ہیں آپ کے میرے ہیں مہینے میں دو میں نے کیس کر دیا تھا تو مہینے میں دو ہفتے ملنے آتے تھے مجھ سے تو آپ نے نہیں سمجھا کہ آپ اس معاشرے کا ایک فال حصہ بن جائیں آپ کی جب ایجوکیشن بھی مضبوط ہے اور جب آپ کو گھر سے نکال دیا گیا بالکل دھتکار دیا گیا تو آپ اپنے آپ کو سٹیبل کرتی جی میں کوشش تو میں نے بہت کی میں جاب بھی کرتی تھی اسٹیٹ ایجنسی میں پھر اس کے بعد یہ کہ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ انہوں نے گاڑی منگوا کہ مجھے یہاں پہ مطلب یہاں پہ سینٹر میں ایڈمٹ کروا دیا تو ابھی عید کی خوشی کے موقع پہ بچوں کی گھر والوں کی یاد آ رہی تھی جی بہت یاد آ رہی تھی کوئی ملنے آیا نہیں کوئی نہیں پورے معاشرے کو کہ جہاں آپ جیسی خواتین اس قسم پُرسی کے عالم میں جلد دھتکار دیا جاتا ہے گھر سے نکال دیا جاتا ہے آپ ماں بھی ہیں ظاہری سی بات ہے آپ بہن بھی ہیں بیٹی بھی ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی ایک بیٹی کی حیثیت سے ایک ماں کی حیثیت سے ایک بہو کی حیثیت سے ایک بہن کی اچھی سے کیا کہنا چاہیں گی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں ایک دوسرے کو مل جل کے جو ہے نا بانٹ کے ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے اور ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے جو ہے نا ہمت نہیں ہارنی چاہیے ناظرین یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو خوشیاں ملی نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غم کے سمندر میں مکمل طور پہ اپنے آپ کو غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں ناظرین یہ جو غمزدہ لوگ آپس میں مل جایا کرتے ہیں در اصل یہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ جو ہے وہ بانٹا کرتے ہیں ایک دوسرے کے آنسو پوچھا کرتے ہیں میں معاشرے سے صرف ایک سوال کرتا ہوں ناظرین کہ جہاں لوگ خوش ہیں جہاں بہت زیادہ خوشی میں زندگی گزارتے ہیں یہ وہ غمزدہ لوگ ہیں جو آج ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ یہ اس جگہ رہ کر ایک دوسرے کی خوشی کو بھی بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے غم کو بھی بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ روتے بھی ہیں ایک دوسرے کے آنسو بھی پوچھتے ہیں کیا ہی اچھا ہو ناظرین کہ ہم جیسے خوشی میں زندگی گزارنے والے لوگ اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے لوگ کہ جہاں پر ساری سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں وہاں اگر ہم ان کے دکھوں کا مداوع کریں اور ان کے آنسو پوچھیں تو و ہماری زندگی کا مقصد ہو جائے گا ناظرین ویسے تو ان کو ان بہنوں کو ان بیٹیوں کو ان بہوؤں کو ہم کچھ بھی نہیں سکتے لیکن شاید ہمارے چند پھول جو ہیں اس کی خوشبو ممکن ہے ان کی زندگیوں کے اندر وہ خوشبویں بچھیر دے جس خوشبوں کو وہ تلاش کر رہی ہیں ہم صرف اور صرف اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے شکے سے ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو حل کریں اور ان کو مصائب اور دکھوں سے نکال کر ان کی زندگی میں اصل راحتیں پیدا کر دے ہمارے ساتھ سبودی سبھی رحمانی صاحب تشریف فرمائیں میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دست مبارک سے ہماری بہنوں کو یہ پھول جناب ہمارے سینئر ڈائریکٹر محترم جناب خلیل وارسی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے پھول تقسیم کریں جناب ریحان خادی صاحب میری گزارش ہے تشریف لائیں اور پھول تقسیم کریں حافظ طاہر صاحب تشریف لائیے عادل وارسی صاحب تشریف لائیے آپ بھی اپنے ہاتھ سے پھول دیں آج ہم عید آپ کے ساتھ منا رہے ہیں اور وارسی صاحب تشریف لائیے آپ ذرا دعا دیجئے ان کو اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام کی پریشانیاں دور کرے اور کھوئے ہوئے واقعات کو اللہ ختم کرے آپ سب کو بچوں سے ملائیں اپنے اپنے پیرنٹ سے ملائیں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور انشاءاللہ آج کی جو عید ہے ٹی وی وی آپ سب کے ساتھ ہے اور آج کے بعد میں امید رکھتا ہوں کہ تمام گھر والے اپنی اپنی رنجشوں کو ختم کر دیں بچیاں باپ سے مل لیں باپ بچیوں سے مل لیں جو ہسبینڈ چھوٹی چھوٹی ناراضگی کی بنا پہ اپنی بیکماز کو چھوڑ کے بیٹھ گئے وہ اپنی بیکماز سے مل لیں جو بچے ماؤں سے ڈبریں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ماؤں سے ملا دے یہ ہماری دعا ان شاء اللہ بے فکر رہیں آج کے بعد اللہ تعالیٰ کو ایسا وسیلہ پیدا کرے گا کہ آج کے بعد آپ کے تمام پیرنٹس آپ سے مل لیں گے اور میری ان تمام پیرنٹس سے گزارش ہے کہ خدا را آج اس مقدس دن کے موقع پر میں کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنی تمام رنجشوں کو دور کریں اور ان کے اوپر کا ہاتھ رکھیں اور ان کو واضح اپنے ساتھ اپنے اپنے گھر دیکھیں بات یہ ناظرین کے یہ سارے جو آپ نے مناظر دیکھے ہیں اصل میں ہم تو ناظرین کسی کے دکھ کا کیا اداوہ کر سکتے ہیں کسی کو کیا ہم راحت دے سکتے ہیں کیا خوشی دے سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا یہ فرمان ہے کہ خیر الناس می ناس بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو آج عید ملن کی یہ ٹرانسمیشن پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے اور خوشیاں مسرتیں راحتیں یہ تمام گھروں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور سے موجود ہیں لیکن ناظرین بہت سے ایسے گھر بھی ہیں جن کے اندر یہ خوشیاں ناپید ہیں بہت سی ایسی مائیں بہت سے ایسے والد بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جن کے گھروں میں خوشیاں موجود نہیں ہیں دنیا بھر کے تمام دیکھنے والوں سے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آج ہم نے جو مناظر آپ کو دکھا ہے ولہ اس کا مقصد کوئی نہیں ہے صرف اتنا کہ ہم اپنے ذہن میں ایک بات کو پیوست کرنے کہ اصل خوشیاں جو عید کی ہیں وہ ہمارے بڑوں کے ساتھ ہیں ہمارے والدین کے ساتھ ہیں ہماری ماں کے ساتھ ہے ہمارے باپ کے ساتھ ہے کوئی خوشی والدہ کے بغیر اور کوئی خوشی والد کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ میری اس آواز کو سن رہے ہوں ہمارے تمام جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں یہاں پر ان سب کی آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ خدا را خدا را اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر جائیں اپنی اصل حقیقی جو خوشی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جو خوشیاں ہم اپنے دوستوں میں احباب میں رشتے داروں میں تلاش کرتے ہیں وہ بات کی خوشی ہے ناظرین پہلی خوشی ہماری والدہ سے شروع ہوتی ہے ہمارے والد سے شروع ہوتی ہے ہم تمام کی یہی گزارش ہوگی کہ آئیے اپنے والدین کو اپنے اپنے گھر پہ لے کے یہ آپ کا سایہ ہے یہ آپ کے لیے رحمت کا سایہ ہے یہی آپ کے لیے خوشی ہے یہی آپ کے لیے دنیا کی بھی خوشی ہے یہی آپ کے لیے آخرت کی بھی خوشی ہے آئیے ناظرین دوبارہ چلتے ہیں اسٹوڈیوز میں اور مزید اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھیں کہ ہمارے مختار اور ہمارے ساتھ موجود تمام شخصیات اس عید کے موقع پر کہ جہاں پر دنیا خوشی منا رہی ہے اس غم کے سما کو کیسے دیکھتی ہے اور کیسے آپ دنیا بھر سے ہمیں پیغامات دیتے ہیں اور ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے آئیے خوشاندیز مدد چاہتی ہے یہ ہوا کی بیٹی یشودا کی ہم جنس راجا کی بیٹی کیا کہوں ناظرین کہاں سے بات کی ابتدا کروں کہاں الفاظوں کو پیرونے کی کوشش کروں اور کس سمت میں اپنی گفتگو کو لے کے جاؤں کیا میں اس ماں کی بات کروں جو چالیس برس سے اب اپنے دیدوں کے پانی تک کو سکھا چکی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ شاید اس کا بیچا یا اس کے بیچے کا بیچا جو اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ آ کر اسے بیچا جائے۔ بات کروں ناظرین اس عورت کی جو بیچاری ماری جاتی تھی پیٹی جاتی تھی ہاتھ پاؤں اس کے باندھے جاتے تھے اس کے منہ میں کپڑے کو ٹھوس دیا جاتا تھا صرف اس لیے کہ اریب قریب کے پڑوسیوں کو اس کی آواز نہ پہنچے بات کروں ناظرین اس پڑھی لکھی خاتون کی کہ جسے صرف اس غلطی کی بنیاد پر گھر سے نکال دیا گیا کہ اس نے شاید اپنی آواز کو بلند کیا ہو یا بات کروں میں اس عورت کی کہ جسے ایک ان پڑھ جاہل آدمی کے ساتھ باندھ دیا گیا اور آج وہ بےچاری نصیاتی مریضہ بن کر انتظار کر رہی ہے کہ کب میرے گھر والے آئیں گے اور کب آ کر مجھے لے کر جائیں گے میں ناظرین اس عورت کی بات کروں کہ جسے یہ کہہ کر اس ادارے میں شامل کیا گیا تھا داخل کیا گیا تھا کہ تمہاری آنکھوں کا علاج کرائیں گے یعنی چالیس برس سے اسے صرف یہی دلاسے دی جا رہے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کا علاج ہوگا اور تمہیں اس ادارے سے لے کے جائیں گے ناظرین یہ وہ عید کا غم بھی ہے اور یہی وہ عید کی خوشیاں ہیں جسے ہم اور آپ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو جی وعلیکم السلام ہلو السلام علیکم ہیلو السلام وعلیکم السلام انکل میں صبح بات ہوں, پاکستان سے جی صبح بیٹا آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں آپ سب کو بہت عید مبارک آپ کو بھی بیٹا بہت بہت عید مبارک Uncle, بھائی سے بات کرنی ہے بالکل بات بیٹا اگلی آواز آپ, بھائی کی سنیں گے ہیلو بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے اللہ کا شکر ہے آپ کو عید مبارک السلام مبارک. مبارک بھائی آپ کو اتنے پہ مزہ آیا جی جی ضرور الحمدللہ للہ بھائی اس وقت بہت اچھا لگا کہ جب ان لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنی عید شیئر کی کہ جن کا کوئی نہیں ہے بے شک اس وقت بہت اچھا لگا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں صحیح صاحب آپ نے اور یہ اس ایوان میں موجود اس ڈرائنگ روم میں موجود تمام لوگوں نے اس گفتگو کو سنا سبھی بھائی کیسے دیکھا ان تمام مناظر کو ان تمام باتوں کو تسلیم سچی بات ہے یہ ہے جنید کہ آج صبح جب ہم وہاں گئے ابھی تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے عید آج ہی ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے غم کو سن کر ان کے غم پر اپنے قلب میں ملال محسوس کر کے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم ان کے پاس آئے ہیں یقیناً یہ ہمارے آنے سے خوش ہوئے ہیں تو در حقیقت عید یہی ہے جو غمزدہ لوگوں میں خوشی کی تقسیم سے عبادت ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوٹیجز آج جس نے بھی دیکھے ہوں گے کیو ٹی وی کی وسافت سے اس نے یقینا ہمارے لیے دعا کی ہوگی اور کیو ٹی وی کے لیے دعا کی ہوگی کہ یہ معاشرے کی وہ کری اور حیبت ناک تصویر ہے جو عام طور پر ہمارے میڈیا کی چکا چون میں کہیں دکھائی نہیں دیتی ہر جگہ ہم چاندرات کے گہما گہمی دکھاتے ہیں شوز دکھاتے ہیں فنکاروں کا اچھل کود کر گانا دکھاتے ہیں اور شوبز سے متعلق تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن اپنے معاشرے کی وہ چیزیں جن کی جو ہم سے اصلاح طلب ہے وہ معاشرے کی وہ چیزیں جو ہمارے لیے پریشانی ہیں، ہمارے لیے ناسور ہیں اور ہمیں اپنے ان برتے ہوئے ناسوروں کے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے <تصفح> اس طرف میڈیا کی توجہ نہیں چاہیے آج میڈیا کی جو یلغار پاکستان میں ہے اور جس طرح عوامی شعور کی بیداری میں میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیو ٹی وی کی اس روایت کو میڈیا کا دیگر طبقہ بھی اپنی روایت بنائے اور عید کے موقع پر ایسی خصوصی ٹرانسمیشن چلائے تو شاید ہم یہ شعور بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں رشتوں کا احترام کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو رشتوں کے احترام کی توفیق طافت اچھا بات یہ ہے کہ مختلف رشتے یہاں پر موجود تھے ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے ہے بہن بھی ہے ان کی عید کی خوشیاں کیا رہ گئیں سوی بھائی جن کی زندگی ختم ہو گئی ہے ان کے لیے خوشی کیا مانے رکھتی ہے یعنی چالیس برس جس مانے انتظار میں گزاری ہے جب تم نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا ہونے معاف کر دیں گی؟ میں اس پہ کلام کروں گا وہ جملے جو ایک ماں نے ادا کیے تھے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے चुल चुल اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے اور جو اسپیشل لوگ ہیں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جنیز بھائی وعلیکم السلام مسز خان کینیڈا سے جی جنیز بھائی سب سے پہلے تو تمام حضرات کو بہت بہت عید مبارک لیکن اتنا ٹچ ہی آپ نے ٹاپک رکھا ہوا ہے کہ یہ چین مانے کہ وہ عید مبارک بھی کہتے ہیں دل میں ایک ایسا محسوس ہو رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور جب یہ اپنے اپنا فوٹیج دکھایا وہ دیکھے تو میرے تو بالکل ہی حوا باق صحیح ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے جو باہر کے ملکوں کا کلچر تھا ہمارے میں کب سے پنپنے لگا کہ ہم اپنے اتنے موز اور متبر پیرنٹس کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا کر سکیں اس لیے بس میری بھی آپ کو ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ان کی وجہ سے تھوڑی سی میں بھی بہت سینسٹو ہوئی ہوئی ہوں اس لیے یہ چیزیں تھوڑا بہت ہی میرے دل کو ٹچ کر گئی مسر خان مجھے بے سہارا لوگ تھے جن کے پاس کوئی خوشیاں نہیں تھیں اور جو بیچارے بلک رہے تھے کیونکہ گھر والے آ کر ان کو لے جائیں آپ نے کیا محسوس کیا کہ کیا بتانا چاہ رہے تھے دراصل وہ میں ویری بٹ دینی بھر جو ہمارے رشتے ہیں اگر وہی ہم دیں گے تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا ہم تو وہی پھر خالی ہاتھ ہو جائیں گے کیونکہ انہی رشتوں سے تو ہم پہچانے جا کہ ہم کسی کی بہن ہے کوئی ہمارا بھائی ہے کوئی ہمارے پیرنٹس ہیں کوئی ہمارے ان لوز ہے کوئی ہمارے بچے ہیں اگر یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں گے یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور بھگائیں گے تو کیسے ہم پہچانے جائیں گے کہ ہماری بھی کوئی پہچان ہے آپ بلیو کریں کوئی اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو اپنے پیرنٹس کو ایسے بھیج دے گا اولڈ ایج ہوم میں یا ای سینٹر میں تو کیا دنیا والے ان کو اچھی نظر سے دیکھیں گے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی ان کو ایسے دیکھے گا کہ وہ عزت کے ہوئے احترام ان کو دے سکے جو ان کو ایک ملنا چاہیے بالکل ٹھیک بات ہے مسر خان آپ کا بہت شکریہ آپ نے کینیڈا سے کال کی سبھی بھائی وہ جمع اس کو مطلب چالیس سال تک رکھا تھا آخری جملے اس نے کیا ادا کیا میں آپ سے ضرور کہلواؤں گا لیکن ایک اور کالر کو دیکھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مطلب وبرکاتہ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں خورشید بول رہا ہوں جی جنید بھائی پہلی دفعہ یہ جو پہ سہارا ہے جتنے بھی ان کو میرا السلام علیکم اور عید مبارک جناب اور جو آپ بیٹھے ہیں میرے بھائی مدینے والے اور میٹھے میٹھے بھائی, آسلام علیکم ایر مبارک علیکم بھائی السلام علیکم عید ملک آپ کو بھی عید مبارک جناب خیر مبارک میرے بھائی بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی میری زندگی میں پہلی دفعہ کار ملی یہ زندگی سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے آپ کا پروگرام چلا ہے اچھا اور میری آج پہلی کال ہے اور آپ کے اس سہارا پروگرام کے ساتھ میں اتنا خوش ہوں کہ میری پوری فیملی بہت خوش ہے بہت آرام سے ہے جو بھی پڑھتے ہیں اللہ کے بدل و کرم سے آپ کی دعاؤں سے پورا ہوتا ہے اچھا خرشید بھائی یہ بتائیے آج ہم نے جو ویڈیو فوٹیج دکھائی بے سہارا لوگوں کے حوالے سے اگر آپ نے دیکھا تو آپ نے کیا محسوس کیا میرا بھائی میں نے دیکھا نہیں لیکن یہ میں محسوس ضرور کر رہا ہوں کہ جو بے سہارا لوگ ہیں جو دنیا کے سہارے والے ہیں اگر وہ بے سہارا کو سہارا نہیں دیں گے میں کہتا ہوں بس قسمتیں میری نظر لوں بالکل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی آپ کا بہت شکریہ خرشید بھائی آپ نے ہمیں اسلام آباد سے کال کی سبھی بھائی اس ماں کے جمنے کیا تھے دنش جب تم نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا ان کو معاف کر دیں گے یعنی چالیس سالہ ثوبتیں ایسی زندگی ایک پوری زندگی ایک عورت نے ایک جگہ نظر کر دی اپنے اپنے رشتوں سے کٹ کے اور اس کے بعد ماں کی وسط قلبی کا اندازہ کیجئے ناظرین وہ کہتی ہے ایک جملے میں کہ میں انہیں معاف کر دوں گی بس وہ مجھے آکے کے لے جاؤں واہ اللہ پر ماں کا اتنا عظیم رشتہ ایسا عظیم رتبہ اور ایسی وسعت قلب اس ماں میں کہ چالیس برس اپنے بچوں کے نظر انداز کیے جانے کے وہ ماں ایک لمحے میں معاف کر سکتی ہے ایک لمحے میں معاف کر دیتی ہے اور ناظرین دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سے ٹیکسس سے مسز انور فرمائیے آپ سے رمضان میں بات ہوئی تھی کافی ڈیٹیلز میں بالکل بات ہوئی ہوگی بالکل بہن کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے بس میں تو خیر ویٹ کر رہی تھی عید کے پروگرام کا قریب ہی کافی دیر آج تو کافی اداس ہو گیا فوٹوز دیکھ کے اچھا تو جو ہے آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس طرح کا آپ نے ایک پروگرام کیا کہ ان لوگوں کے نام ڈیڈیکیٹ کر دیا تاکہ ہمیں بھی فیل ہو کہ ہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں بچارے بیٹھ کے صحیح بات ہے لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی انکریجمنٹ کے لیے سال میں بیٹھے ہوئے ہیں دو سال پہلے ہم لوگ یہ تو ہمیں نہیں جانتے خیر بہرحال ہم وہاں مدینہ شریف میں میں ہمارے ساتھ تھے تو ان کے یہاں مجھے پھر آ کے پتہ چلے گی کیا تو میں بڑی امپریس ہوئی تھی ان کو دیکھ کے یہ ایک بڑے پیار دونوں کسی بزرگ کو لے کے ہاتھ شولڈر اپنے ہاتھ میں رکھ کے اور یہ کسی کو عمرہ کروا رہے تھے وہ بزرگ تھے بہت ہی سفید داری والے ان کو اپنے ساتھ طواف میں اور شامل کر رہے تھے تو بہت میں امپریس ہوئی تھی یہ دیکھ کے ان کو مجھے اتنا رش گیا تھا میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا دیکھیے کتنا خوش نصیب انسان ہے یہ اتنے اپنے اتنے بڑے والد صاحب کو جو ہے عمرہ کروا لے پھر انہوں نے اپنے چچا وغیرہ کی نا پی ڈی ایف بھی لے کے ان کے چچا یوز کرتے ہیں تو جب میں نے ان کو ڈلیور کی ٹی ایف سے ان کی چچی سے میں نے کہا میں نے کہا کتنا اچھا انسان ہے یہ اپنے میں نے کہا میں بہت امپریس لی تھی انسان باسانی سے کہ کتنا پیار محبت اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ اس نے عمرہ کروایا وہ نہیں لیکن حیرت ہوگی آپ کو سن کر مجھے وہ یہ کسان ماسانی کے والد ان کے والد کی جو انتقال بچپن میں ہو گیا ہے جی ان کا پتا اتنی پری محبت سے کس کو عمرہ کروا رہے تھے <سؤال> بس یہ تربیت جواب تھا نہیں ان کا جواب اور سنے وہ کہنے لگی کہ نسان آسانی کی تو یہ عادت ہے کسی کو بھی پکڑ کے ہی حل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو اتنی میں ان کی قدر کرتی ہوں ہمیشہ جب ان کو دیکھتی ہوں مجھے ان کا وہ یہ واقعہ یاد آتا ہے ان کو تو میں پتا بھی نہیں ہوگا لیکن شاید یہ ہوٹل پر تاج کر تاج میں کراس روم تھے اور انہوں نے اپنے چچا کی دیسٹ انور میربینڈ کا نام ہے بالکل آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہم نے سے کال کی السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم Hello. Hello. ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السلام جنید میں تابندہ لاجی باڑے تابندہ آپ ماشاء اللہ جیسی ممتاز ہمارے پروگرام میں میں <coughs> <خصیف coughs> <لائیں, coughs> بہت خوشی ہوئی کیسی آپ ٹھیک ہے نہیں میں یہ پروگرام دیکھ رہی تھی اور سب سے پہلے تو آپ تمام جتنے میرے عزیز بیٹھے ہیں بھائی اور مفتی صاحب سارے ان کو میری طرف سے عید کی مبارکباد بھی السلام علیکم یہ جو آج پروگرام کا ٹاپک رکھا ہے بیسکلی دیکھو کیو ٹی وی جو ہے کوئی انٹرٹینمنٹ چینل تو ہے نہیں یہ ایجوکیٹ کر رہا ہے یہ انفارمیشن دے رہا ہے اور ایسے موقع پہ اس طرح کے ٹاپک کو لے کر جو آپ لوگوں نے پروگرام پیش کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو کیو ٹی وی کو اب ایک مستقل اپنا سلسلہ بنانا چاہیے ذرا سوچئے کے نام سے یا کوئی اور ٹاپک کے نام سے کیونکہ یہ جو آپ نے دکھایا یہ ہمارے معاشرے کی جو اتنی صوفناک تصویر ہے اور یہ گلی گلی بکھری ہوئی ہے جگہ جگہ اور صرف کراچی میں پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ اس میں ہمارا میڈیا کا جو ایک رول ہے نا <متنی> یہ جو ہم مدرس ڈے اور فادرس ڈے ہم تو اپنے بچوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ سارے دن ہمارے ماں باپ کے کی ہیں کیا بات ہیں. یہ آج بھی ہم باشا آپ کر رہے ہیں میڈیا کی ترقی کے جو ہم دعوے دار ہیں یہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے منا منا کے ہم ہی بتا رہے تو یہ جو آج آپ نے عید کا پروگرام کیا ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت کم ہی کبھی فون ڈائل کرتی ہوں بالکل. لیکن یہ ایسا پروگرام ہے کہ جو, جو جہاں بھی دیکھ میں خود خاتون ہوں میں سوچ سکتی ہوں کہ اگر خدا نا خاصہ میرے رشتے ایسا کرے تو میں کہاں ہوں اچھا تابل آپ ماشاء اللہ بڑی گہری نگاہ رکھتی ہیں اور آپ کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہلکا ہے آپ ایک رائٹر بھی ہیں ماشاء اور آپ کا بڑا گہرا ہم نے ایک کوشش کی تھی اور خلید واشد صاحب اور جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اس آئیڈیا کو تو हुँ. ہم نے بالکل یکسر مختلف اس کو اس لیے کیا کہ کچھ لوگوں کو ڈیلیور ہو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم وہ ڈیلیور کر پائے جو ہم ڈیلیور کرنا چاہتے تھے دستیوں کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں हुँ. اتنے بڑے گمبھیر مسئلے کو جس طرح سے آپ نے پہنچایا اور اس हुँ. پروگرام میں کیونکہ یہ صرف ہنسنے اور میوزیکل پروگرام دیکھنے کا نام تو ہے ہی نہیں हुँ. جو ہم نے بنا چکرانہ ہے نا یہ زکوٰۃ فطرہ یہ سب کیا چیزیں ہیں میں تو نالج اتنی نہیں ہے لیکن جو بھی میں جانتی ہوں ایک عام مسلمان کے حیثیت سے وہ یہی ہے عید شراکت کا نام ہے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے اسی لیے نا رمضان میں اضافی دینے کے لیے کہ آپ خوشیوں میں شریک کریں فطرے کا کیا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم خوشیاں بانٹیں تو یہ جو آج آپ نے خوشی بانٹی ہے ویسے ہوں واسط صاحب کو میں تو بہت ہی اکثر ان کو کرائز بھی کرتی رہتی لیکن آج انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اصل میں بات یہ آپا کہ آپ کا کرٹیسم جو ہے بڑا ہیلدی ہوا کرتا ہے میں آپ کو ایک بڑی خطرناک بات اچھا ویسے وہ کم لوگوں سے گھبراتے بہرحال اگر آپ سے گھبراتے ہیں تو بڑی بات ہے لیکن بات یہ ہے آپا میں آپ سے عرض کروں کل رات میں وارسی صاحب جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ہم اس آئیڈیا کو ڈسکس کر رہے تھے اور یہ ان کی بڑائی ہے میں یقین مانیے ان کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں ہمارے بزرگ ہیں شفیق بزرگ ہیں اور کام کو سمجھتے ہیں بات یہ ہم نے ایک پلان کیا اور وہ پلان جب ان کے سامنے سارا رکھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا اپروول ہے اور اس پہ کام فورن شروع کرتے ہیں میں آپ کو ولّھ بتاؤں ہم نے فوراً رابطہ کیا یہ بھی سینٹرس اور یہ آنند فانند کل رات ہم نے اس کا مطلب پورا چوک آؤٹ کیا اس کو اور آج آپ کے سامنے یہ پورا پیش کرا نے واسی صاحب نے اور یہ سارے سب ہی بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور ان کا نام ذرا میں بھول رہی ہوں جو بھی ماشاءاللہ <تصفح> ایک اچھی پیاری سی بیٹی کے باپ بنے ہیں آئی تھنکان ریحان قادری اور عمران صاحب بیٹھے ہیں اور تاہ یہ مسرور بیٹھے ہیں اور ایک ہی ایمل صاحب تو مجھے یاد ہے اس طرح کا پروگرام کرتے رہے تو ان کو بہت نالج اس بارے میں ہو بالکل بالکل اور مفتی صاحب ہمارے رضا ندی صاحب بھی میرا ہم پروگرام جو کرتے ہیں ہماری کمپنی باقاعدہ سے اس کو کرتی ہے کیونکہ بہت لوگ معلومات مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور میں اگر نام اگر بھول رہی ہوں تو مجھے معاف کریں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اب اس کو خواب پندرہ منٹ کا ایک سلسلہ رکھیں لیکن پورے پاکستان میں آپ ذرا نکل نکلیے تو صحیح جتنا جتنا ہم نے مدرس ڈے فادرس ڈے ارینج کرنا شروع کیے نا اتنی ہی زیادہ ہماری بات یہ ہے کہ آپ کا جملہ بڑا قیمتی ہے آپ اور جملے کو آگے بڑھاؤں گا آپ کا بہت شکریہ آپ کا ایک بات اور ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی آج جو آپ نے عید منائی نا ان کے ساتھ <سؤال> جن کے لوگ بچھڑ گئے ہیں تو میرے دیور سے قمر الارفین دو تین مہینے ہوئے ہیں تو ظاہر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیفیت کیا ہے تو جب دعا کرائیے گا تو ضرور ظاہر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں جگہ ہم تمام لوگوں کی ہیں آپ سب کو جزائے خیر اور آپ سب کو سن کر میں بھی سیکھتی رہتی ہوں اور مفتی صاحب کی باتیں سن کے جو ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں ہم کافی نالج ہمیں کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم میں فقہ اور شرح پڑھانے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہی پروگرام ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اسلام کی روشنی میں کیسے ہم گزار سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی سبھی بھائی ایک بات بڑی قیمتی ہے دیکھیں جو ویسٹرن ورلڈ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ مدرس ڈے یا ڈے مناتے ہیں وہ ایک دن مناتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں تو کانسیپٹ یہی ہے ہمارے یہاں تو ہر دن ماشاءاللہ اللہ ماں کا دن ہے ہر دن جو ہے وہ والد کا دن ہے خدا اس کے اب آپ نے میں چاہوں گا آپ کو یہاں پہ تفریح فرمائیں ایک ہی آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں یہ جو ساری فوٹیجز ہم نے دکھائی ہیں اس میں میں چاہوں گا کے انپٹس ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے میں شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے جنی بھائی بول رہے ہیں جی میں اس کر رہا ہوں کون جیلم سے بول رہا ہوں ملک ذائن نام ہے میرا جی ملک صاحب فرمائیے پہلے تو آپ نے جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے مہمان بھائی ہیں ہمارے میں بہت بہت عید مبارک کہنا چاہتا ہوں خیر مبارک جناب دوسرا جنید بھائی میں نے جو فوٹی دیکھی ہے آج کی میرے جذبات نہیں ہے کہ میں اس کا اظہار کر سکوں خدا جانتا ہے اللہ تعالی آپ کو اور ٹی وی کو سب کو بہت بہت زیادہ ترقی دے آپ لوگوں نے ہم لوگوں کا جذب دکھایا ہے میں سمجھتا ہوں جنی بھائی میرے جذبات ابھی ساتھ نہیں دے رہے کہ آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے خدا آپ کو اس کا جب دے گا آمین آمین جو میرے بھائی جنہوں نے اپنی ماں کو گھروں سے نکال دیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑے بد نصیب ہیں بے شک بے شک جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کو گھروں سے نکالا ہے وہ بھی بڑے بدنصیب ہیں بے شک میرا اس وقت جذبات ساتھ نہیں دے رہے پھر بھی میں آپ لوگوں کا ہوں دیار... جنہوں نے یہ پروگرام دکھایا ہمیں hmm. ہم مسلمانوں کو بیدار کروا رہے ہیں آپ لوگ کہ دیکھو ہماری مائیں ہیں ہماری بہنیں آہ. ہیں کیا بار? آپ لوگ میں ابھی میں کیا کہہ سکتا ہوں خدا آپ کو بہت اجر دے اس کا آمین. آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے بس ملک صاحب میری پوری ٹیم کے لیے بالخصوص خلیل وارشی صاحب کے لیے دعا کیجیے گا اللہ آپ کو اور خلیر واشف صاحب کو عمر دراز عطا کرے جنید بھائی دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو بدنصیب اپنی ماؤں کو جنہوں نے یہاں سے نکال دیا ہے وہ بڑے بد نصیب ہیں بے میں ابھی بھی ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی ماؤں بہنوں کو یہاں سے نکالا ہے ان لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را خدا را اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو صحیح کہ خدا کی حضور بھی تمہیں جواب دینا پڑے بے میں آپ لوگوں کا بےحد مشہور ہوں کہ آپ نے یہ خوشی دکھائی اور ہمارے اندر کا ضمیر جگایا آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اپنے ایمان میں رکھے اور آپ کو جزائر دے والے صاحب آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ اور یہ وہ آپ کے جذبات ہے جس سے واقعی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری فیملی کے لوگ وہ فیملی جو پوری دنیا پہ محیط ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم وعلیکم السلام سید کامران خارا جی سید صاحب کیا فرمانا چاہیں گے میں فٹ دیکھی اور بڑا افسوس ہوا یہ عید کے موقع پہ اور جو آپ نے دکھایا ہے بہت uh, خوشی ہوتی ہے کہ اس ٹاپک کو آپ لے کے آئے سر یہاں پر اور مر گئے وہاں پر عید شیئر کی جناب بھائی ایک چیز میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہو کر اپنے ملک سے دور ہو کے ماں باپ سے گھر والوں سے دور ہو کر عید مناتے ہیں ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے اور یہ جو جو اس قسم کی حرکتیں کرتے جو ماں ہوتے, ہوتے ہوئے جو چھوڑ کے آ گوارا نہیں کر سکتے کہ کیا ان کے دلوں پہ کیا پتھر ہے یہ بس کیا عید ان کی گزرتی ہے وہ گزارتے ہیں اور گزرتی ہے بس اسی طرح گزرتی ہے بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی دیکھیے کیا کہیں گے اس تمام جو فوٹیج کے حوالے سے جو دکھائی چاہیے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے دیکھا کالرز کس طریقے سے سینسیٹیو ڈی سے یہ ساری چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ اس کو لے رہے ہیں واقعی میں یہ ایک جب انسان حقیقی تناظر پر ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں دل کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے اب آپ دیکھیں آپ نے ایک ماں سے انٹرویو لیا اور, اور آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے, کہ اس کی کتنی شکایتیں ہیں کہ وہ نہیں جاتے تھی. کچھ بھی نہیں کرتے جی لیکن اس کا کہنا کیا تھا آپ نے جب ان سے کہا کہ کتنے بچے ہیں تو اس نے کہا ماشاءاللہ میرے چار بچے ماشاء اللہ میرے, میرے چار بچے اب آپ اتنی شکایت ہونے کے باوجود ماشاء اللہ اپنے بچے پر دلوقتي دلوقتي جو ہے کتنا مان ہے میرے چار بازو یا ماشاء اللہ چار ماشاء یعنی کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ میرے ان بچوں پہ نظر نہ لگے یہ ماں ہی ہو سکتی ہے اس سے بڑا صاحب کیا کہنا چاہیں گے تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد الفاظ تو ہے نہیں لیکن بہرحال کہ جب والدین کو کوئی شفقت بھری نگاہ سے دیکھے تو حجے مقبول کا ثواب اللہ سواب و بالا اس کو عطا ہے لیکن جنید بھائی ایک بات ہے جو آپ کو اس پلیٹ فارم پہ آج اس معاشرے کو دینی ہے کہ حضور علیہ صلاح السلام نے جو فرمایا نا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یہ <تصفح> جب تک ہمارے اندر علم نہیں ہوگا نا جب تک ہم آگے چراغ سے چراغ جلا نہیں ہوگا اس کو نہیں سمجھ پائیں گے جس طرح خاتون نے کہا کہ مجھ پر جادو ہو چکا تھا میری کچھ خواتین ہیں خاندان کی جو مجھ پر جادو وغیرہ عموماً کرایا <تصفح> کرتی ہیں یہ ہوگا یہ وہ صحیح کہہ رہی ہوں گی اپنی جگہ پر ان پہ جادو ہوگا لیکن یہاں پہ ہر دوسرے شخص کے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ اگر اس کا روزگار نہیں ہے یا اس کے گھر میں کوئی کسی قسم کی کوئی تنگستی آ جاتی ہے مفلی سی آ جاتی ہے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر جادو ہو چکا ہے تو آپ کو جنید بھائی اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بات ذہن میں دینی چاہیے کہ علم حاصل کریں بنیادی بھی, بھی کریں اور دینی, دینی دلوقع دلوقع بھی کریں تاکہ رشتوں کا تقدس اثر ایک بات اور ایڈیشن میں چاہ رہا ہوں کیونکہ رشتوں کی آپ نے بات کی رحمانی صاحب نے بات کی کہ واقعی میں رشتوں کا تقدس احترام ہوتا ہے اور ماں کے رشتوں پہ بات تھی اور گھر بار سے ان لوگوں کو ان ماؤں کو ان بہنوں کو نکالا گیا تو میں تو صرف یہی کہتا ہوں شاید یہ میسج بھی ہو کہ رشتہ درو دیوار سے تیرا بھی ہے میرا بھی ہے اور یہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ مت جلا اس گھر کو اس میں نقصان تیرا بھی اور میرا بھی ہے شرف کیا کہیں گے یقین کریں یہ فوٹیج دیکھ کر اور تاثرات کے سن کر دل میرا خون کے آنسر ہو رہا ہے جو اتنی شفقت ماسک اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے اس کو نکالا جا رہا ہے بہن نقدوں میں جنت ہے کسی قدموں میں جنت ہے اس کو آپ جیسے بہن ہے بیٹی ہے بیٹی ہے کتنی محبت کر دی ہے آپ ہی دیکھے شیخ صاحب کہ جوان کاری بہنوں کو جو ہے گھروں سے نکالا سکتے ہیں مطلب آپ ایک طرف تو زیادتی بھی کر رہے ہیں دوسری طرف کرپشن کا راستہ اس کو محافظ ہونا چاہیے جنید ایک پرنام اور دینا ہے ہمیں اپنے تمام ناظرین کو کہ ہم نے آپ کو یہ جو کچھ بھی فوٹیجز دکھائے ہیں اس کا مقصد آپ کو آپ کے اندر ایک ملال پیدا کرنا صرف نہیں تھا اس ملال کو اپنی قوت بنائیں قوت کو عمل میں ڈھال کے ایسے, معاشرے ایسے ہر فرد کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائے اپنے اطراف میں دیکھیں اگر کوئی اس طرح کے جرم کا انتقاب کر رہا ہے تو اسے شرمندہ کریں اور اسے احساس دلائیں کہ تم یہ قیمتی موقع اپنی خدمت کا کھو رہے ہو اور اس کے بعد یہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا اچھا حافظ آپ ماشاءاللہ وہاں پر موجود تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے تمام مناظر دیکھے تھے اور میں کی کیفیات بھی اس وقت دیکھ رہا تھا کہ آپ کی کیا کیفیت تھی کیسا محسوس کیا ان تمام مناظر کو ان تمام باتوں کو دنیا بھائی ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جن کی والدہ دنیا سے چلی جاتی ہیں جن کی ماں دنیا میں نہیں رہتی ہم نے بہت سے کال سنی آج کل جو چار ہزاروں قطار ہو رہے تھے میں کہتا ہوں وہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کی ماں زندہ ہے جن کی بہنیں ہیں اس کے باوجود وہ کتنے محروم ہیں کتنے ہو چکے ہیں ان زمین کتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں رہا کہ میں وہ ماں کے جس کا جب ہماری ولادت ہوئی تو اس کو کتنی تکلیف ہوئی تھی تو مطلب ان کو کیا بالکل وہ بےحص ہو بے ہی چکے ہیں میں کہتا ہوں خدا را ہوش کے نہ کھول لیں اور اب جو ہے نا وہ اپنے جو بچھڑے ہیں ان کو اپنے گھر لے آئیں ان کی خدمت کریں کیوں دوزخ کے جو راستے اپنے لیے کھول رہے ہیں کیوں جنت کے دروازے بند کر رہے ہیں ہمارے دل دکھتا ہے جمع سماجی حوالے سے یہ وہ مسائل ہیں جن کا تدارک تو بہرحال ہونا چاہیے اور تدارک کے لیے گفتگو بھی ہوتی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں بولنے والے بول رہے ہیں اور سوشل ورکرز اپنے طور سے کام کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کیسے ہوگا مطلب یہ معاملہ صحیح میں کیسے چاہے گا اس سے پہلے دو باتیں میں چھوٹی چھوٹی سی کروں گا ایک بات یہ کہ انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ اس کو رشتوں کا شعور ہوتا ہے جس کو شعور نہیں ہے وہ اپنے آپ کو انسان کیسے کہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ تابندہ جو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ آپ اپنے پروگرامس کا حصہ اس کو بنائیے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح سے بنائیے کہ آپ ہر پروگرام میں کسی ایک خاتون کو جس میں سے آپ نہ صحیح خواتین ٹائم بلا کے بٹھائیے اور کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے احساس دلانا ہے نا جو آدمی جس کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اس کو شرمندہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو جو ہے احساس دلایا جاتا ہے اور کوشش یہ کیجئے کہ وہ پروگرام کا وقت ختم ہونے سے پہلے کوئی آ کر اس کو لے جاتے ہیں ساتھ واپس اور اگر ایسا آپ کے کالرز لائیو آتے ہیں نا آپ بھی احساس دلائیں وہ بھی احساس دلائیں اور اگر اس طرح اصلاح ہو سکتی ہے کوئی ایک اس طرح کا سٹیپ لے لے گا کوئی ایک آدمی واپس لے جائے گا تو آپ یقین کیجئے آپ کے ہر پروگرام میں جو خاتون آئے گی اس کو, کو کوئی نہ کوئی واپس لے کر جائے گا اچھا <تصفح> اسلحہ <تصفح> کے لیے اس کا تدارک جو ہے نا اس کے لیے ابتدا مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گی <تصفح> ہم لوگوں کو کرنا پڑے گی ہم حکومتوں سے کہتے ہیں بھائی حکومت بھی تو ہم ہی لوگ ہیں نا لیکن شاید بھائی, ہم نے ابتدا تو ماشاءاللہ اللہ کر دی نا روایت سے ہٹ کے اس وقت میڈیا کی تعریف آخری آپ یہ دیکھیں اس وقت انٹرٹینمنٹ میڈیا میں اگر آپ اس کی بات کریں سیٹلائٹ چینلز میں میرے خیال میں آج تک عید ملن اس محج پہ جا کے یہ انداز سے نہیں منائی گئی اس انداز سے ہم نے اس پلیٹ فارم سے منائی ہے اس کا مقصد کیو ٹی وی کا یہی ہے کہ کیو ٹی وی نے جو بولڈ سٹیپ لیا ہے فسٹ اسٹیپ لیا ہے یہ کہ لوگوں میں شعور بیدان فرسٹ اسٹیپ نا اب آگے آپ کیا کریں گے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے ماشاء اللہ آپ موجود تھے صبح سے لے کے آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے کیسا دیکھ رہے ہیں جتنی خواتین سے ہم نے گفتگو کی ادارہ تو ہے نفسیاتی مریضوں کا مگر جتنی خواتین سے ہمیں گسوں گی مجھے تو ایک بھی خاتون جو ہے وہ نفسیاتی نہیں ملی نارمل لوگ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں رہتے ہوئے نفسیاتی ہو گئی ہیں تو الگ بات ہے کتنے سالوں سے رہ رہی ہیں ایک بات یہ ہے کہ اگر نفسیاتی گھر میں کوئی بچہ ہے بھی تو اس لیے اٹھا کے اسے ادارے میں داخل کر دیا جائے کہ وہ نفسیاتی ہے تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور دن بھر کتنے گناہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک پر پکڑ لے یا کوئی سزا مبتلا کر دے تو ہم سے میں لوگوں کے ویوز لے رہا تھا مجھے یاد ہے کہ آپ کچھ اس وقت جو ہے کلام پڑھ رہے تھے اور وہ کلام بھی سہارا لوگوں کے حوالے سے تھا میں چاہوں گا اس کے چند اشار جو ہے ضرور آپ سے سنیں گے ایک کونوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں जी बात ہیں جی بات کر رہا ہوں کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ادنان بول رہا ہوں جی سودیا سے جی ادنان صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے سر یہ ابھی آپ نے جو دکھایا یہ ماں کے بارے میں بہن کے بارے میں یہ بڑا دل کو دکھ لگا ہی. رونا آ رہا ابھی بہت برا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہی جو چھوڑ کے اپنی ماں کو بہنوں کو آمی آمی آمی آمی جی اور یہ جو بھائی بیٹھے سر مبارک آپ کا پیغام دنیا تک پہنچا آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی سعودی عرب سے السلام علیکم سے کاری اختر بول رہا ہوں ہلو سر علیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سعودی عربیہ ریاض سے بول رہا ہوں کون صاحب بات کر رہے ہیں قاری اختر میں بات کر رہا ہوں جی قاری صاحب فرمائیے سر میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور مائک رام اور مفتی صاحب اور پورے پاکستانیوں کو عید پیش کرتا ہوں سر اور سر جو آپ نے ابھی یہ نازر دکھایا مجھے دیکھ کر بہت یعنی کہ جو والدین کا مقام ہے اس کے بارے میں بہرحال میری یہ میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے اور نبی وسلم کی شان رحمت کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ نے کو اپنی زندگی میں دوبارہ اپنے ماں باپ سے ملنے کی ضرور توفیق تھا فرمائے آمد گا آپ بھی دعا کیجیے اللہ سے انشاءاللہ جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں سعودی عرب کی ڈاکٹر لوگ کتنے حساس ہیں اس کا بھی اندازہ ہے اور لوگ کتنے بےحص ہیں اس کا بھی اندازہ ہو رہا ہے تصویر کا ایک رخ یہ بھی, بھی ہے اور ایک رخ یہ بھی ہے السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی جی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر uh, جنید بھائی میں جیکم واقع رشت بات کر <laughs> رہی ہوں جی بہن فرمائیے uh, جی مجھے یہ پروگرام تو میں نے دیکھا جنید بھائی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں لیکن جنید بھائی آپ تصویر دکھائی وہ تو میں نے نہیں دیکھی uh. لیکن جنید بھائی میں ایک بات بتاتی بات میری بھی ماں نہیں ہے, میرا بھی لیکن میں تو بچپن ماں اور باپ کے پیار ہوں جنید بھائی آہ. لیکن میں اتنا کہتی ہوں جنید بھائی آج, آج میں آپ کو پروگرام دیکھ رہی ہوں جنید بھائی پلیز کاٹنا جنید بھائی میں کا بہت بہت شکر گزار ہوں لیکن جنید بھائی میں آپ کو اپنے بھائیوں سے برکت چاہتی ہوں جنید بھائی مطلب بہت بہت, بہت, بہت, بہت, بہت اپنے بھائیوں سے بڑھ کر جنید بھائی آپ میرے سب سے بڑے بھائی ہیں باشد. لیکن جنید بھائی یہاں پر جتنے بھی بیٹھے میں ان سب کو عید مبارک کہتی ہوں یہ بھی میرے है. بھائیوں کی طرح चारी. میرے باپ کی طرح جنید بھائی चारी. لیکن चारी جنے جنے بھائی بھائی بھائی بھائی آج میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جنید بھائی میں چھوٹی تھی میرے بھائی نے مانا مجھے میرے بھائی نے پالا بڑا کیا لیکن جنید بھائی کیا ان حق بنتا ہے کہ جب وہ شادی کرے اور مجھے گھر سے نکال دے کہ نکل جاؤ اس کا کوئی کام نہیں ہے ابھی اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے ایسا ہوتا جنید بھائی اما بتائیں جنید بھائی سنا پھر مجھے گھر سے نکال دیا میں گھر در بدر ہوتی رہی آخر مجھے شادی میرے بہنوئی نے میری شادی کروائی جنید بھائی میرے میرے بہن شادی کرائی میں ان کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں آج میرے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ دو بیٹیاں ایک بیٹا لیکن جنید بھائی پھر بھی میرے چار بھائی ہیں لیکن چاروں جنید بھائی آپ یو سمجھے کہ دو بھائی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے بالکل بہنوں کو مانتے <تصفح> ہی <تصفح> نہیں بیٹا بات یہ ہے <تصفح> میری بات اب سنا بات یہ ہے کہ جو نہیں سمجھتا نا وہ نہ سمجھے اور اس کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں بس تم رحمت ہو بہن ہو اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت ہی رکھے گا السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں جی فرمائیے سر uh, عید uh, مبارک صاحب کو آپ کو سر مبارک کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا انکل میرے والد صاحب ابھی خوب اس عید سے پہلے ہی ہماری عید ان کے بغیر ہے تو یعنی ہم وہ عید کی جو خوشیاں وہ نہیں سیلیبریٹ کر سکتے تو بہت ہی یعنی افسوس ہے والدہ صاحب بہت پریشان ہیں حالانکہ ابو نے ابھی ہمیں یعنی تعلیم سے فارغ کروایا تو وہ جو ہے نا جب ان کا ٹائم آیا تو لیکن وہ یہ خوشیاں نہ دیکھ سکے اللہ صبر سبرتا بیچا اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے اور ان کے لیے اشالی ثواب کرو بس یہی سب سے بہترین بات ہے السلام علیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کرے؟ اللہ جی کر رہے ہیں جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ کون بول رہے ہیں ہلو آپ کون بول رہے ہیں میں جنید ہوں فرمائیے بھائی میںحمد بول رہا ہوں جی احمد صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیے جی وعلیکم السلام آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی ڈاکٹر کیا کہنا چاہیں گے بہت مختصر وقت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ باتیں یہ آپ نے کہا بہت سینسیٹیو لوگ ہیں آپ نے جن کے انٹرویوز ریکارڈ کیے ہیں اگر ان کے گھر والوں کے پاس جائیں تو وہ اتنے رجڈ ہو گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مریض ہے نے گھر سے باہر نکال دیا میرا اپنی میڈیکل لائف میں ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا ایکسپیرینس جی تو میں نے جا کے دیکھا ہے یہ کوئی بھی سائیکیٹرک ڈس مبتلا نہیں ہے جتنے بھی نے ویوز جن کے کوئی بھی نہیں ہے دوسری, دوسری, بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے آج کہ ان کا نہیں ہے تو ہم کتنا کیسی زندگی ہیں تو میں آج بھی کہوں گا یہ پیغام دوں گا وی کے منچ پر کہ خدا را اپنے ماں باپ کا ہاتھ تھامیے ان کے قدم تر جنت ہے ان کی سب دنیا آپ کی اسی میں ہے جنت بھی اسی میں ہے ان کے قدم بوسی کیجئے جا ان کو منا کے لے آئیے سی صاحب بہت مختصر وقت کیا پیغام دینا بڑا جامع پیغام دیا یہاں پر اپنے اعتبار سے تو یہاں تو محبت کی بھی بات چل رہی تھی اور والدین سے محبت تبھی محبت ہے بندہ بہینیت اور درندگی میں اتنا آگے نکل گیا کہ جناب اس سے تبھی محبت بھی تعلق چھوڑ گئی سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و ارشاد ہے جو یقیناً اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی سعید بخاری شریف کے تاب میں میرا آ فرماتے ہیں کہ المسلم من سلیم المسلم نمل لسانی ویدی مسلمان مجھے جو پسند ہے میرا آ فرماتے وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یہاں پر جس کی زبان سے یعنی ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہیں لیکن جو سب سے پہلا طبقہ محفوظ ہے وہ والدین ہیں اگر ان کا احترام نہ کر سکے تو ہم چشمان مستفا کے کرم سگ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ اس پروگرام میں تشریف لائے نازک بات پتہ نہیں کیوں گھوم کے پچھلے برس کی طرح اسی جگہ پہ آ کے ٹھہر گئے اور ٹھہر کیوں نہ جائے ایک جملہ میں نے پچھلے برس ادا کیا تھا آج دوبارہ وہی جملہ ادا کروں گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے پیر تلے جنت ہے ناظرین انسان کے وجود میں سب سے زیادہ جو ہیچ شہ ہے وہ اس کے پیر ہوا کرتے ہیں وہ قدم جو کسی بزرگ کی طرف اٹھا دیے جائیں تو بے ادبی ہو جائے کلام پاک کی طرف اٹھا دیے جائیں تو بے ادبی ہو جائے اللہ کی طرف اٹھا دیے جائیں تو بے ادبی ہو جائے ذرا سوچیے ناظرین کے ہیٹ شے کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھتی ہے اس کا مطلب یہ ناظرین کہ انسان کے وجود کا جو سب سے زیادہ کمتا حصہ ہے یعنی پیر اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کی ہے اب سوچئے کہ جس ماں کے قدموں نیچے جنت ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے وجود کو کتنا بلند کیا ہوگا اس وجود کی عروج کو کوئی نہ سمجھ سکا ہے نہ کوئی سمجھ سکے گا بس آج صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اگر اپنی بہن کو باہر نکال دیا ہے گھر سے اگر اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے اگر اپنی بیوی بی کو گھر سے باہر نکال دیا ہے بیٹی کو خدا ان کو بلا لیجیے اور ان کے ساتھ عید کی خوشیوں کو منائیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اجازت دے اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا ہاں اللہ